الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اثمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صلاة التطوع عن ربيعة ابن كعب الاسلام رضي الله تعالى عنه قال قال لنبي صلى الله عليه وسلم سل فقلت تو اسلو کا مرافقت فقال او غیر فقلت هو ہو فقال فائنی اعلی نفس کا السجود سجود مسلم بھائی عزیزوں اور دوستوں یہاں سے نفلی نمازوں کا بیان شروع ہو رہا ہے فرائض کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں ہیں جن کے ادا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے ترغیب دلائی ہے مختلف ثواب اور مختلف انعامات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وعدے بھی فرمائے ہیں اور خوشخبری بھی دی ہے سب سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور صحابی ربیعہ ابن قاب علسلی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یہاں پر پیش کی ہے بڑی عمدہ حدیث بڑا عمدہ سوال اور طلب ربیعہ ابن قاب علسلمی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ارضاہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو سوال کرو سل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرو مانگو تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمدہ چیز مانگی کیا مانگا اسلو کا مرافقہ تکفل جن میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ مانگتا ہوں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے مجھے آپ کا بس ساتھ چاہیے جنت میں اور صحابہ اکرام اس بات کے بڑے طلبگار رہا کرتے تھے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو تسلی ہو جاتی ہے لیکن جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا ہم لوگ تو بڑے نچلے درجے کے مسلمان ہیں بہت دور ہوں گے آپ سے آپ کو کہاں دیکھنے کا موقع ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المر <سلام> او معمن احب کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے صحیح عقیدے والوں سے محبت رکھنی چاہیے اہل توحید سے ہمیں محبت کرنی چاہیے جو متقی اور پرہیزگار صالحین ہوں ان سے محبت کرنی چاہیے تو صحابی ربیائی نے کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کا حکم دیا ہوں یہ نہیں کہ ہاں چلو ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ ہاں جنت میں ساتھ میں رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئینی علی نفسی کا بھی سجود تم کثرت سے سجدے کر کے اپنے آپ کو جنت میں جانے کا حقدار بناؤ آئنی اعلی نفس تم مدد کرو اپنے نفس کی کس بات کے ذریعے سے کس عمل کے ذریعے سے کثرت سجود کے ذریعے سے یعنی اس سے مراد کیا ہے کثرت سلاد یعنی نفلی نمازوں کی کثرت سے بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر کے تم اپنے آپ پر اپنے آپ کی مدد کرنا یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دعا کروں گا تم بھی دعا کرو میں دعا کروں گا تم بھی دعا کرنا اس سے کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور یہ فرائض فرض نمازوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حکم دے رہے ہیں بلکہ فرائض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کریں گے تو بندہ جنت میں جائے گا اور پھر جنت میں اونچے اونچے اس کو مقامات ملیں گے جیسا کہ بہت ساری حدیثیں آئیں گی تحجد پڑھنے کی فضیلت اور سنت موقع کی فضیلت وطر پڑھنے کی فضیلت اسی طرح سے اور دیگر نفلی نمازیں ان کا ذکر آئے گا اس سے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے اسی وجہ سے تو اس سے اسی وجہ سے صحابی سے ذکر کیا, عرض کیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سوال کیا کہ میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کی اس آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اور اس میں بھی دیکھیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں یعنی یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا اور صحابی کے طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے جس کو چاہیں جو دے دیں ایسا نہیں تھا بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہاں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل کا حکم دیا کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو جو مانگتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مالک نہ ہوتے تب پوری ہر چیز کے تو کیسے کہتے یہیں پر آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے رہے اپنے چچا کے ایمان لانے کے بارے میں تو کیا اس میں ایسا نہیں کہ اللہ سے دعا نہیں کرتے رہے ہو گے بالکل دعا کرتے رہے ہوں گے آخری دم تک کوشش کیا کہ چچا کلمہ پڑھ لیں لیکن نصیب میں ان کے نہیں تھا اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا ہاں کہ شرک پر عبد المطلب کے دین پر ان کی وفات ہوئی محمد اپنے بھتیجے کے دین پر ان کی وفات نہیں ہوئی تو دیکھیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے یہ سب ہاں غلو آمیز باتیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہنے کا جو کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ کثرت سے نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے اس یہ نفلی نمازیں جنت میں لے جانے کا سبب سبب ہے اور اسی طرح سے اللہ کے قریب کرنے کا سبب ہے ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بلحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں ولی کون جو بناوٹی پیر ہیں ہاں بناوٹی پیر نہیں جو واقعی اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء اللہ میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کے بعد کس کا ہے صحابہ اکرام کا ہے رضی اللہ وارداح صحابہ اکرام میں بھی خلفائے راشدین کا خلفائے راشدین میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاں آج ان لوگوں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے اور بڑے بڑے پیروں کے بڑے بڑے مقامات हाँ? हाँ? فلا پیر سے اگر ان کے رشتے سے اور کیا کہتے ہیں ان کے سلسلے سے آپ بن جائیے تو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے صاحب اکرام کو کوئی نہیں پوچھتا ہے یہ سب بات کے لوگوں سے لوگوں نے اپنے سلسلے جوڑ رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اور ولی جو جس کو قرآن نے کہا کالم تقون جو ایمان لائے سچے پکے مسلمان اور متقی پرہیزگار گار اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار کے شک و شبہ تک کی چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں وہ ولی ہیں آج جو ہے نمازوں کے پابند نہیں سو مسلات کے پابند نہیں اور اسی طرح سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے کا کوئی ان کو خیال نہیں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کچھ نہیں ولی بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں نے ان کو ولی بنا رکھا ہے تو یہ مراد نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میں تقرب علیہ ابدی بشین حب و علیہ میں مخترست ہوا میرے نزدیک بندہ فرائض کے ذریعے سے جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ فرائض میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے فرائض میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل میرا قرب حاصل کرنے کا کیا ہے فرض نمازیں اور فرض عبادتیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ازالی تقرر بن نوافل غور کیجئے گا ولا ازالی تقرر بن نوافل اور بندہ نوافل نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے میرے نزدیک آتا رہتا ہے حٹتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں نفلی تمام عبادتیں نماز فراز فرض نمازیں اس کے بعد نفلی نمازیں فرض روزے نفلی روزے فرض حج نفلی حج فرض زکوٰۃ اور صدق و خیرات تمام یہ عام ہے عام لفظ ہے صرف نفلی نمازیں نہیں ہیں تو نفلی عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اس حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کسرت سے عبادت کرنے کا اور خاص کر کے عبادتوں میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی ابن کعب قابل وسلم رضی اللہ تعالیٰ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رباية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلمين الفجرو لائ اللہ خفیفین اب یہاں سے چونکہ فرض نمازوں کا بیان گزرا نماز کا باب ہے اس لیے یہاں پر نفلی نمازوں کے بارے میں حدیف حضرت حافظ ابن حضرت رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس رکاتیں یاد کی ہیں دس رکاتیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں یعنی ان دس رکاتوں کو ادا کرنا چاہیے کب کب پڑھنا چاہیے دو رکات ظہر سے پہلے دو رکات ظہر کے بعد دو رکات مغرب کے بعد فی بیت ہی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور دو رکعت اشاقی کی نماز کے بعد گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور دو رکات دو رکعتیں صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز سے پہلے یہ کتنی ہو گئی پوری دس رکاتے چار زہر میں اور دو مغرب دو عشاء اور دو فجر کل دس رکاتیں ہو گئیں اس حدیث میں یہاں پر دس رکاطوں کا ذکر ہے دس رکاطوں کا ذکر ہے آگے حدیث آئے گی جس میں بارہ رکاتوں کا ذکر ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی انہا سے وہ روایت ہے آگے آئے گی یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے معلوم یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے دو رکعت بھی ثابت ہے اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو وہ دو رکعت پڑھ لو چار رکعت کی نیت نہ باندھے دو رکعت پڑھ لے کبھی سستی ہو تو دو رکعت پڑھ لے ہاں لیکن افضل اور بہتر کیا ہے چار رکات ظاہر سی بات ہے چار رکعت افضل اور بہتر ہے بندے کے لیے کیونکہ زیادہ ثواب ملے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے وہ رکاتین بادل جمعات ہی اس میں ایک اضافہ اور ہے کہ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد دو رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک حدیث تفصیلی اور آئے گی جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد اگر مسجد میں پڑھتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے اور گھر میں پڑھتے تھے تو دو رکعت اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب فجر کا وقت ہو جاتا تھا فجر طلوع ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے مگر ہلکی ہلکی دو رکاتیں یعنی فجر کی اذان جب ہو جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت دو رکاتے پڑھتے تھے اور وہ بھی ہلکی ہلکی سنت یہی ہے کہ فجر کی سنت جو پڑھے جو پڑھیں وہ ہلکی رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سورف فاتحہ کے بعد پہلی رکات میں کلیاہ القافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکات میں سورف فاتحہ کے بعد کل و اللہ آحد پڑھا کرتے تھے وعن رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتی ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے چار رکات سنت کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے یا نہیں چھوڑا کرتے تھے کان یدعو نہیں چھوڑا کرتے تھے یعنی جب حالتیں اقامت میں رہتے تھے اپنے گھر پہ رہتے تھے یعنی مدینہ میں رہتے تھے سفر پہ نہیں رہتے تھے تو ظہر سے پہلے چار رکاتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے تو پہلی رکعت پہلی حدیث میں کیا ہے دو رکاج جوہر سے پہلے اور اس حدیث میں کیا ہے چار رکاج تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پڑھتے تھے کبھی چار پڑھتے تھے ایسا بھی کر سکتے ہیں ہاں تو اور یہ بھی بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جس صحابی کو جس بات کا علم ہوا جتنا دیکھا اس نے روایت کیا تو دونوں بھی ثابت ہے دو بھی پڑھ سکتے ہیں زہر سے پہلے اور چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار کی بات آئی ہے تو ذکر کروں کہ ظہر کی چار رکاطوں کو دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں لیکن دو دو رکعت کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ ایک حدیث آگے آئے گی سلاد اللہ لی ون نہاری مسنا مسنا کہ رات اور دن کی نمازیں جو نفلی نمازیں ہیں وہ دو دو کر کے وہ نہارے کا لفظ بھی ثابت ہے تو اس میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکات نہیں چھوڑا کرتے تھے اور اسی طرح سے فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت نہیں چھوڑا کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت یعنی دو رکعت سنت نہیں چھوڑا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اور فجر کی دو رکعت سنتوں کے بارے میں ایک اور حدیث ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور حضر میں کبھی بھی سفر میں اور حضر میں کبھی بھی فجر کی دو رکعت نہیں چھوڑتے تھے یعنی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے اگر کسی اور وقت کی اے سنت اگر چھوڑ بھی جایا کرتی تھی لیکن فجر کی دو سنتوں کی پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی کے ساتھ کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالہ قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شیفلی متفق صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے فجر کی دو سنتوں کی اہمیت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں سے زیادہ نفلی نمازوں میں کسی اور نماز پر اتنی ہاں شدت کے ساتھ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے فجر کی دو رکاتوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ کیا کرتے تھے یعنی اہتمام کے اہتمام کیا کرتے تھے سختی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے بہت مشہور روایت ہے کہ رکعت فجری خیر من دنیا وما فیحا کہ فجر کی دو رکعت سنتیں دو رکاتیں سنت کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ فجر کی دو رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے دور کا سنت دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا فرض کا کیا مقام ہوگا آج نمازوں کے سلسلے میں کتنی کوتا ہی ہے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہاں کچھ بھی احتمام نہیں کرتے نماز کا اور کتنے سارے لوگ تو فجر کی فجر کیا نماز ہی نہیں پڑھتے بس جمعہ جمعہ پڑھ لیتے تھے پڑھ لیتے ہیں یا کبھی آفس میں چلے گئے وہاں پڑھ لیا یا کبھی ایسے پڑھ لیا کچھ پڑھا کچھ چھوڑا فجر کی نماز کے سلسلے میں بات آئی ہے تو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں پھر ذکر کر رہا ہوں کہ فجر کی سنت بہت اہمیت رکھتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم مسجد میں داخل ہوں اور فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہو جماعت ہو رہی ہو تو ہمیں فجر کی دو سنت مسجد کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھنی چاہیے منع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا قیمتی صلاح فلاں صلاح اللہ مکتوبہ کہ جب فرض نماز کے لیے قامت کہہ دی جائے جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سوائے اس فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہے اس لیے جو بھائی اب تک پڑھتے چلے آئے ہیں وہ اس بات سے رک جائیں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے منع کرنا ثابت ہوتا ہے کہ سوائے فدر کی نماز کے جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر سنت نہیں ہے کوئی بھی سنت کسی بھی وقت کی ہو کیونکہ یہ حدیث صرف فدر کی سنت سے متعلق نہیں ہے کسی بھی وقت کی سنت ہو اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر ہم نہ تو اس کے لیے شروع سے نیت باندھے ہاں شروع کریں اس کو اور اگر ہم بیچ نماز میں ہو یعنی اگر تشاہد میں نہ ہو ہم ابھی ہماری رکعت باقی ہو تو ہم فوراً ہی رکعت کو توڑ دیں اور آ کر کے سنت کو چھوڑ دیں آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے پھر بعد میں اس سنت کو ادا کر لیں جیسا کہ فجر کی سنت کو ایک صحابی ادا کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارض کیا کہ ابھی تو تم نے فرض نماز ادا کی ہے یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فجر کی سنت میری رہ گئی تھی میں اسے ابھی پڑھ رہا ہوں اس لیے چاہیے ہمیں کہ اگر فجر کی سنت پہلے نہ پڑھ سکیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو ہم جماعت میں شامل ہو جائیں جماعت سے فارغ ہو کر کے ہم سورج نکلنے سے پہلے پہلے دو رکات نماز فجر کی سنت ادا کر سکتے حدیث سے اس کا ثبوت ہے اور اگر چاہیں تو ذکر وسکار کرتے رہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں جب سورج نکل آئے تب پڑھ دو رکات دونوں طریقہ ثابت ہے درت امام ابوانی فرحت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سورج نکل آئے تب دو رکعت پڑھ اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض نواز کے بعد ہی دو رکاج پڑھ سکتا ہے آدمی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ام ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسلح رکعتا تی اشارتا رکاتن ولی لطن بنیا لَهُ بہن بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رواہ مسلم مفی روایا تقو ام حبیبہ ام المومن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں ادا کرے گا دن اور رات میں بارہ رکاتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے مشکل ہے بارہ رکاتیں اور وہ بھی پانچ وقتوں میں پانچ وقتوں میں فجر میں دو رکعت فرض سے پہلے ظہر میں چار پہلے دو بعد میں آٹھ ہو گئی دو مغرب میں اور دو ایشال میں یہ سنت موقع ہے سنت مقدہ ہے جو سنت مقدہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے گھر بنایا جائے گا دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے آج ایک گھر بنانے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں خوب محنت کرتے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے ہمارے بال بچوں کے لیے بن جائے اور آرام سے سر کے اوپر کوئی سایہ ہو جائے کرایہ پر ہم نہ رہیں اپنا گھر رہے آرام سے تمام سے تمام راحتیں اس میں مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنت میں گھر بنایا جائے گا صرف کیا کرنا ہے ہم کو کوئی محنت نہیں ہے ہاں? بارہ رکاتوں کی پابندی ہاں? بارہ رکاتے سنت موقعہ ہم ادا کریں ہمیں جنت میں گھر مل جائے گا اس میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے ہاں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے سنت ہے پڑھو نہیں پڑھو ہاں؟ سنت ہے سنت موقدہ ہے اسی وجہ سے ان کو سنت معددہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اس کو پابندی کے ساتھ اور پھر اس پر جو ہے عجر و ثواب کی بھی امید دلائی ہے اللہ تعالیٰ سے کا انعام بھی بتایا ہے کہ خوشخبری دی ہے کہ جنت میں گھر بنایا جائے گا اس لیے اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کمتر سمجھتے ہیں کیا سوچ کر کے کہ بس اللہ تعالیٰ کے جو حساب کتاب ہوگا وہ فرض نمازوں کا ہوگا یہ صحیح ہے کہ فرض نمازوں کا حساب کتاب ہوگا سنت کے نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کوتا ہی کریں بھائی اس میں فائدہ اپنا ہی ہے اپنا ہی فائدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے اس سنت موقع کے ادا کرنے کا کہ ایک بار ظہر کی نماز کے بعد جو دو رکا سنت ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ مہمانوں کے آ جانے کی وجہ سے نہیں ادا کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت دو رکعت عصر کی نماز کے بعد ادا کی عصر کی نماز کے بعد ادا کی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر سنت کبھی چھوٹ جائے جو پہلے والی ہے تو اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں تو کتنا اہتمام فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں نوافل کے ذریعے سے اور جب ہم نفلی عبادت اچھی طرح سے ادا کریں گے نفلی عبادت تو فرائض تو ہم بدرجہ اونا ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور سنت موقعہ کی جو پابندی کرے گا سنت مقدہ کی جو پابندی کرے گا انشاءاللہ امید اس سے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے گا کوشش کرے گا بھائی فجر سے پہلے آئے فجر کی جماعت سے پہلے آئے دو رکا سنت پڑھنی ہے ظہر سے پہلے آئے اسی طرح سے مغرب کی نماز سے پہلے بھی سنت ہے عصر کی نماز سے پہلے بھی سنت ہے بھی حدیثیں آئیں گی تو اس لیے ہاں ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے ہاں اس کو معمولی یا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے جبیل میں اگر اعلان ہو جائے جب میں اعلان ہو جائے یہاں کے امیر اعلان کر دیں بھائی یہ کام کر لو تو جبیل میں ایک گھر کیا ایک فلیٹ ملے گا میں سمجھ ہوں پورے جبیل والے ٹوٹ پڑیں گے لیکن اللہ کا وعدہ ہے ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ جنت کا گھر ہے اس کے شوق میں ہم لوگوں کو آہ, بالکل بےقرار رہنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ بہت سمجھ کر کے نہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک روایت میں صحیح مسلم کی ایک روایت میں اور ہے کہ تپوان نفلی نماز یہ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اور صحیح ترمیزی کے اندر ہے اسی طرح کی روایت ہے اور اس میں تھوڑی سی زیادتی کیا ہے کہ رکاتوں کی تعین ہے کہ کب کب وہ ادا کی جائے اربان قبل بہری زہر سے پہلے چار رکعت ورکعتین نے اور دو رکعت ظہر کی نماز کے بعد ورکعتین بعد المغرب مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت ورکعتین بعد العشاء عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت ورکعتین قبل ال قبل سولاط الفجر اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکھاتے ہیں یہ سول الطرزی کے اندر اس کی تفصیل اس طرح سے ہے اور پانچوں کتابوں کے اندر یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ سنن عربا اور نسرت احمد کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ منحا فو البعین قبل وحری و اربعین بعدها حرمه اللہ تعالی علی النار کتنی عظیم حدیث ہے کہ سوننے اربا اور مسرت احمد کے اندر یہ بھی روایت صحیح ہے کہ جو شخص حفاظت کرے ظہر کی نماز سے جماعت سے پہلے چار رکعتوں کی چار رکاتوں کی حفاظت کرے یعنی ہاں محافظت کرے پڑھے وار بارکاتن بار بائنگ بادہ اور اسی طرح سے زہر کے بعد چار رکاتوں کی پابندی کرے چار رکاتیں اچھی طرح سے پڑھے اور حفاظت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کو یعنی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دے گا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ چار رکات ظہر سے پہلے چار رکات ظہر کے بعد یہ سنت ہوگی یہ کیا ہوگی سنت ہوگی تو اب معلوم یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے دیکھیے ظہر کی نماز سے پہلے دو بھی ثابت ہے دو رکعت بھی ثابت ہے چار رکاط بھی ثابت ہے زہر کی نماز کے بعد دو رکعت بھی ثابت ہے چار رکعت بھی ثابت ہے البتہ اس میں علماء نے یہ کیا ہے کہ سنت موقع جو کامل ہے وہ کتنی ہے بارہ رکاتے ہاں بارہ رکات ہیں لیکن اگر کوئی ہاں ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو چار رکات بھی ظہر کے بعد پڑھ سکتا ہے اور زہر کے پہلے چار رکعت پڑھ لے ظہر کے بعد پڑھ لے یہ بھی ثابت ہے البتہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے اپنے ہاں ہندو پاک میں یہ عادت ہے کہ لوگ جو ہے سنت کے بعد جیسے ظہر کی دو رکعت سنت کے بعد دو رکعات نفل اور شامل کرتے ہیں دو رکعات نفل اور پڑھتے ہیں مغرب کی دو رکعت پڑھ لینے کے بعد دو رکعت نفل اور پڑھتے ہیں عشاء کی دو رکعت نفل پڑھ لینے, سنت پڑھ لینے کے بعد دو رکعت نفل اور پڑھتے ہیں یہ جو دو دو رکعات ہیں ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جو لوگ پڑھتے ہیں یہ وقت اس کے پڑھنے کا نہیں ہے چونکہ چونکہ یہ نماز جماعت کے ساتھ جماعت کے بعد یہ ہے تو اس لیے جماعت سے پہلے اور جماعت کے بعد وہی نمازیں پڑھیں گے جو حدیث سے ثابت ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہی پڑھیں گے آدمی اور کیا کہتے ہیں نماز کے اوقات میں جو ممنوع اوقات نہیں ہیں اگر ان اوقات میں نفلی نمازیں اور پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگا کر کے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہیں بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسئلہ بڑا حساس اس معنی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے کچھ نمازیں نفلی نمازیں یا سنت بیان فرمائی فرض نمازوں کے بعد سنت بیان فرمائی اب سنت پہلے یا بعد کی سنت کے بعد ہم اپنی طرف سے جو شامل کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے کافی ہو جائے گی باقی اور اوقات میں اگر جو ہے ممنوع اوقات نہیں آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اب اگر اس کو حدیث کے اعتبار سے اگر آدمی عمل کر لے تو کتنا اچھا ہو جائے کیسے دو رکعت مسجد میں آنے کے بعد داخلے مسجد یا تحیت المسد جسے کہتے ہیں یہ پڑھ لے میں آزان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو دو رکعت رکاتحیت المشید پڑھ لے چار رکعت سنت پڑھ لیں بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تو اس لیے ہاں یہ جو سنت سے لگا کر کے دو رکعت پڑھتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے اس لیے ہمیں ہاں بعد میں کبھی پڑھنے یہ الگ بات ہے لیکن ہم چونکہ لگا کر کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے اعتراض ہو جائے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا اس کا ثبوت ہے اور پھر پابندی کے ساتھ دو ہی کیوں پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے بات سمجھ رہے ہیں نا جی آپ یہ, سمجھ... یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں نماز پڑھنے سے نہیں روک رہے ہیں چونکہ سنتوں کا فرض کے سے پہلے یا فرض کی نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان کا سب کا ذکر حدیث کے اندر ہے تو اتنی ہی پڑھنے اس وقت باقی اور آگے پیچھے جو اوقات ہے آدمی جتنا چاہے پڑھے جی ہاں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں لوگ خاص کر کے عشا کی نماز کے بعد ہاں خاص کر کے وہ بھی بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں اگر قدرت ہے قیام کی کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے بعض نفلی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پڑھی ہے انکار نہیں ہے اس سے ہاں لیکن اچھے خاصے نوجوان ہیں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں یہاں خاص کر کے سعودیہ میں اگر کوئی سعودی دیکھ لیتا ہے ہاں کسی کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بہت عجیب سا کہہ دیجیے اس کو کیا ہوا بیمار ہے کیا مریض جی. اگلی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ اربان قبل العصر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے ایسے آدمی پر جو اصر کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھے یہ کون سی سنت ہے سنتیں غیر معقدہ اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر کی نماز سے پہلے اصر کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھے دو دو کر کے ایک ساتھ پڑھ لے لیکن زیادہ بہتر اور افضل حدیث کی روشنی میں کیا ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے تو ظہر عصر سے پہلے بھی چار رکات سنت ثابت ہے تو کوئی نماز فرض ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ سنت اور نفلی نماز نہ ہو کوئی نماز ایسی نہیں جس کے ساتھ سنت یا نفلی نماز سنت مقدہ یا غیر مقدہ نہ ہو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر تو یہ روایت بھی صحیح ہے حس درجے تک کی روایت پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب ثم قال المغربالیتاسو سنتن باہل البخاری دیکھیے یہ بھی ایک بہت اچھی حدیث ہے اس حدیث پر آج کل بہت کم عمل ہو رہا ہے خاص کر کے اپنے ہندوستان پاکستان کے اندر سنیے ذرا غور سے عبداللہ ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو صلو قبل المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے یہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو یعنی مغرب کی جماعت فرض نماز سے پہلے اذان ہونے کے بعد فرض نماز سے پہلے نماز پڑھو پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمن شاہ جو چاہے جو چاہے وہ پڑھے اب اس میں جو ہے آگے کا جو لفظ ہے کراہیت تخدہ نا سو ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیمن شاعہ کا جو لفظ استعمال کیا وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ حکم واجبی حکم نہیں ہے یہ حکم تاکیدی اور واجبی حکم نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمن شاہ کا لفظ نہ فرمایا ہوتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو قبل المغرب سلو قبل المغرب فرمانے کے بعد کہ مغرب کی جماعت سے پہلے فرض سے پہلے نماز پڑھو فرض سے پہلے نماز پڑھو آپ نے اگر لبن شاہ کا لفظ نہ فرمایا ہوتا لبن شاہ کا مطلب کیا ہے جو چاہے آپ نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کیا ہو جاتا واجب ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبن کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھے اسی کا بیان آ گیا ہے کرا ہیتا تخیدہ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس نماز کو جو ہے واجب نہ قرار دینے یا تاکیدی سنت نہ بنانے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا یا ترغیب دلائی ابھارا کہ نماز پڑھو لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جو چاہے پڑھے اس میں تو یہاں پر تفصیل نہیں ہے غالباً صحیح مسلم کے اندر تفصیل ہے تھوڑی سی وہ یہ کہ, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا صاحب اکرام کو کہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد لوگ اتنی کثرت سے یہ سنت ادا کرتے تھے اور جو ہے مسجد میں موجود جو کھمبوں کی طرف دوڑتے تھے کہ بعد میں آنے والا اذان کے بعد میں تھوڑی تاخیر سے آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ لگتا ہے کہ فرض نماز ہو چکی ہے بعد والی سنت لوگ ادا کر رہے ہیں لیکن اپنے ہاں وہ عجیب غریب بات ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے ہاں فرض نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنے کا حکم دیا اور صاحب اکرام نے ادا کیا بعض لوگ اپنے یہاں کیا کہتے ہیں فرض نماز سے پہلے ہاں مغرب کی جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کو مقروح جانتے ہیں اذان ہاں جیسے ہی ہوتی ہے فوراً ہی اقامت شروع ہو جاتی ہے حالانکہ تھوڑا سا موقع دینا چاہیے ہاں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بھائی دو رکعت نماز اگر پڑھیں گے دو چار منٹ پانچ منٹ کا وقت اگر رہے گا تو مغرب کی نماز کے بعد ہاں بہت جلدی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے جو لوگ پیچھے ہیں بیچارے سست قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی جماعت مل جائے گی ریت کے اندر فائدہ ہے کہ نہیں لوگوں کا ایک جو پڑھیں گے ان کو ثواب بھی ملے گا اور جو بیچارے تھوڑا تاخیر ہوگی ان کو جماعت بھی پا جائیں گے تو موقع دینا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھنے کی ترغیب دلائی البتہ کیا کہتے ہیں لمن شاہ کے لفظ سے یہ فرمائی یہ بتا دیا کہ یہ واجبی حکم نہیں ہے بلکہ آدمی چاہے تو پڑھ لے لیکن اگر کوئی شخص اذان ہو گئی ہے مغرب کی اور جماعت میں ابھی جیسے یہاں پر دس منٹ کا آٹھ منٹ کا وقع ہوتا ہے تو اذان ہونے کے بعد مسجد میں جب داخل ہو تو اسے یہ نماز پڑھی لینی چاہیے کیوں اس لیے کہ ہاں چاہے اس سنت کی نیت سے وہ پڑھے اور یا تو تحیت المسد کی نیت سے پڑھے اس کو بغیر دو رکات پڑھے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکات پڑھنے کا حکم دیا بات سمجھ میں آ کتنا وقت ہو گیا چلیے حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں وہ فی روایت البن حبال ہاں صحیح بحبان کی, کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح قبل المغرب رکات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی فرض نماز سے پہلے دو رکعت پڑھی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یعنی ترغیب دلایا آپ نے دوسری حدیث ہے یعنی وہ قولی حدیث ہو گئی اور یہ نماز پڑھنے والی حدیث کون سی ہو گئی فعلی حدیث ہو گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ولی مسلم ان عنا نصی نبی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح مسلم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں کی روایت ہے کہتے ہیں کہ کنانا نسلی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کنہ نسلی رقات باد غروب شمسی ہم دو رکعت سورج ڈوبنے کے بعد پڑھتے تھے سورج ڈوبنے کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے کیا مطلب فرض سے پہلے ورنہ تو کیا کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں بنے گی تو فرض سے پہلے دو رکعت ہم لوگ پڑھتے تھے یعنی اذان ہو جانے کے بعد وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یارانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا آپ نے ابھارا تو صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھنے کے بعد ہم کو دیکھتے تھے فلم یا امرنا ولم یا کہ نہ تو ہم کو ہاں حکم دیتے تھے کہ ہاں پڑھو اور نہ ہم کو روکتے تھے تو دیکھیے قولی حدیث فعلی حدیث اور تقریری حدیث تینوں طرح کی حدیث موجود ہے آپ نے پڑھنے کا حکم بھی دیا پھر اختیار کے ساتھ کہ جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے اور صاحب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بھی اور صحابہ اکرام پڑھا بھی کرتے تھے اس لیے اس نماز کو مکروح جاننا یا مکروح کہنا یہ حدیث کی خلاف ورزی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر صحابہ اکرام کا عمل ہے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس لیے اس متروکہ اور بھولی ہوئی سنت سنت کو زندہ کرنا چاہیے اور الحمد یہاں پر یہ سنت ہاں؟ زندہ ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے ہاں یہاں پر الحمد حرم شریف میں بھی اور مدینہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ حج کے ایام میں بھیڑ بھاڑ کی کثرت کی وجہ سے حرم شریف میں موقع نہ ملتا ہو خاص کر کے ہم نے کبھی کبھار دیکھا کہ رمضان میں یا اسی طرح سے حج کے موقع سے بہت کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے اور لوگ طواف کر رہے ہوتے تو آپ چھوڑ کر کے نماز کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس لیے کبھی موقع نہ ملتا ہو یہ الگ بات ہے ورنہ تو عام حالات میں حرم شریف میں بھی مکت المکرمہ بھی, بھی اور مدینہ طیبہ میں تو عام طور سے یہ وقت دیا جاتا ہے پانچ سات منٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس میں آدمی اطمینان سے دو رکعت ادا کر لے اور اس کو ادا کرنا چاہیے خیر ہے اس میں بھلائی ہے دو رکات نماز بڑی محبوب عبادت ہے اور بڑا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفلی نمازوں اور سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو خوش و کے ساتھ ادا کرنے کی عطا فرمائے اور ان کو قبول بھی فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ خیر فلقی محمد علیہ السلام علیکم